اعوذ باللہ السبیل علیم من الشیطان الرجیم منہم فیہی ونفقہی ونفقہ مثلهم کمثل اللذی استوقد نارا فلما آباءت ما حولہو ذہب اللہ بنورہم و ترکہم فی ذلمات لا يبصرون امم بِالْكَافِرِينَ دل الْبَرْقُ یخ أَبْصَارَهُمْ ماسالحم إن, ان کی مثال کا ماساللہ اس شخص کی طرح ہے اس استعو نارا جس نے خوب آگ بھڑکائی فلماط ماحول جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا رہا بلّی نور تو اللہ تعالی ان کے نور ان کی روشنی کو لے گیا تارا کا ظُلُمَاتٍ کی ظلمات ان اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا لا یو سرون وہ نہیں دیکھتے بہرے ہیں بک منگے من ہیں ہیں فاہم لا جون سو وہ لوٹتے نہیں ہیں او یا کا بارش کی طرح مینت سماعی آسمان سے فی ہی ظلمات اس میں اندھیرے ہیں راہ دن اور کڑک ہے گرج ہے و اور بجلی ہے یجعلون آلونا فی آزانی وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں من ثوایتی کڑک کی وجہ سے حضر الموت موت کے ڈر سے واللہ تم بال اور اللہ تعالی کافروں کو گھیرنے والا ہے یقاد البرق یق اب فارا ہوں قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے کلّا آلہ ہوں جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے ان پر چمکتی ہے مشو فیہی تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں وَإِذَا عَضْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے تامو تو کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا ذَهَابَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبُصَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی بسارت کو لے جائے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے منافقین کی حالت کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و سال نے ان کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ یہ بیمار دلوں کے لوگ ہیں اور اہل ایمان کے ساتھ استحدہ کرتے ہیں انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہدایت کے بدلے گمراہی کو اپناتے ہیں اسے خریدتے ہیں آگے اللہ سبحانہ کھانا ہوا نے منافقین کی دو مثالیں بیان کی ہیں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ منافق جو اندر سے پکا ٹھکا کافر ہے کفر پر جمع ہوا ڈٹا ہوا ہے محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام اس میں ظاہر کیا ہوا ہے اپنے کفری عقیدے پر پختہ ہے اور قائم ہے دوسرا گروہ منافقین کا وہ ہے کہ جو مزمزب اور متردد ہیں نہ پوری طرح سے مومن نہ پوری طرح سے کافر نہ پکے مسلمان نہ پکے کافر کبھی اہل اسلام کی بات سنتے ہیں تو ان کی طرف دل ان کا مائل ہو جاتا ہے اور کبھی کافروں کی بات سنتے ہیں تو ان کی طرف ان کا دل مائل ہو جاتا ہے ایک جگہ پہ ٹھہراؤ نہیں یہ دوسری قسم ہے منافقین کی بینا بینا ذالکا لا, اولائی و لا اولا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس درمیان میں متردد ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے تو ان دونوں گروہوں کی اللہ سبحانہ و تھا نے مثال بیان کی پہلی مثال اس گروہ کی ہے جو واصنی طور پر دل سے پکے کافر ہیں اور ظاہر انہوں نے اسلام کیا ہوا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ما سالہم کا ما سالل الذی ثوقدا نارا فلما اغاث ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فی ظلمات الليل یسرون ان کی مثال اس شمع کی طرح ہے جس نے خوب اچھی طرح آگ بھڑکائی تو جب اس آگ کی وجہ سے ارد گرد روشنی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کا لور لے گیا وہ روشنی اللہ نے ان کی ختم کر دی اور ان کو کئی اندھیروں کے اندر مختلف قسم کے اندھیروں میں چھوڑ دیا وہ دیکھتے نہیں یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو باطنی طور پر پکے کافر اور ظاہر انہوں نے اسلام کیا ہوا اللہ سبحانہ و ہوا کی آیات بید پر ایمان لائے اور بعد میں انہوں نے کفر کر دیا کفر پر ڈٹ گئے جم گئے یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جب یہ ایمان کی طرف مائل ہوئے ایمان لائے تو اللہ تعالی نے ان کو ایمان کا نور عطا کر دیا اور جب دین اسلام بڑھنے لگا ایمان بڑھنے لگا تو انہوں نے کفر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور ختم کر دیا نور ان کا اللہ تعالیٰ لے گیا ان سے چھین دیا استوقد دعارا آگ جلائی مطلب روشنی کی انہوں نے ایمان کی روشنی ان کے اندر پیدا ہوئی فلما آزاد میں ہوں جب ایمان کا نور پھیلنے لگا تو کفر کر بیٹھے ذہا اللہ بھی اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا بارا کا ہوں پھر دونوں مار اور ان کو کفر و شرک کے اندھیروں اور تاریکیوں کے اندر چھوڑ دیا اور وہ دیکھتے نہیں ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا کچھ سمجھ نہیں آتا اور آخرت کے اندر بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اہل ایمان کے ساتھ چلیں گے ان کی روشنی اور ان کے نور میں لیکن بعد میں ان کو اہل ایمان سے جدا کر دیا جائے گا کیونکہ ظاہر انہوں نے ایمان کیا ہوا تھا تو ظاہری طور پر ان کو قیامت والے دن بھی ایمان والوں کے ساتھ چلایا جائے گا اور پھر بالآخر جہنم کی تاریکیوں میں عذاب در عذاب کے اندر یہ لوگ ہو گئے سم بہرے ہیں بک من گنگے ہیں ام اندھے ہیں سمم بک من ام بہرے گے اندھے فہم لا یرجعون تو وہ لوٹتے نہیں ہیں سم یہ آسم کی جمع ہے جس کی کت سماعت نہ ہو کمن ابکم کی جمع ہے انیون یہ اعما کی جمع ہے تو یہ ان کے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے کی وجہ سے ہے ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر کیا پھر کفر کے اندر بھاڑ گئے آگے سے آگے نکل گئے کفر کے اندر مسلمانوں کو اہل ایمان کو دھوکا دیتے رہے ظاہر ایمان اسلام کرتے رہے اندر کھاتے منافق تھے کافر تھے پکے تو ان کے اس کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو اندھا گنگا پہرا بنا دیا اب اندھا گنگا پہرا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی سماعت نہیں بسارت نہیں قوت گویائی اللہ نے ان کو نہیں دی سارا کچھ ہے لیکن اسے یہ فائدہ نہیں اٹھاتے دینیاح کا مات کو نہیں سمجھتے دل ہیں سمجھتے نہیں آنا بھی ہا ان سے دیکھتے نہیں کان ہے لا یسنا رونا بھی ہا سنتے نہیں ان سے یعنی آگاہ موجود ہیں کام بھی کرتے ہیں لیکن ہدایت والے کاموں کی طرف وہ نہیں آتے اور فهم لا جیون ایمان کے بعد کفر کر لیا انہوں نے اب دوبارہ ایمان کی طرف نہیں لوٹتے ہوں کا سیب امینا سی ہی ظلمات ہوں گا رہ دوں یا ان کی مثال زوردار بارش کی طرح ہے موسلا دھار بارش کی طرح جو آسمان سے برستی ہے اور اس میں اندھیرے اور گرج اور چمک ہے یہ ان منافقوں کی مثال ہے جو متردد اور مزمزد ہیں سید بارش موسلا دھار یہ ایمان ہے اور ظلمات اور راج اور برف اندھیرے اور گرج اور چمک یہ ایمان کے راہ میں پیش آنے والی رکاوٹیں مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں کہ ظاہر ایمان کیا ہوا ہے تو ایمان لانے کی وجہ سے اہل ایمان کو کئی طرح کی مصیبتوں سے پالا پڑتا ہے تو یہ ان مصیبتوں کی تاب نہیں لاتے منہ احبود اللہ اعلی ہر فین انبہ خیر اشم انا بھی وہ ان ہو ان کال ولاوج ہی دنیا والا خیرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اگر تو ان کو خیر ملتی رہے اچھائی میسر آتی رہے بڑے مطمئن رہتے ہیں وہ نہ صابت ہوں فتنا تو نم اور اگر ایمان کے راہ میں ان کو کوئی آزمائش پہنچے ان کو کوئی تکلیف آئے تو پھر منہ پھیر جاتے ہیں خاص دنیا و دنیا میں بھی خسارہ آخرت میں بھی خسارہ اور یہ خسران مبین واضح ترین خسارہ اور گھاٹا ہے یجالی من سوائے کی حضر الموت زوردار کڑک کی وجہ سے ان کو خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہیں ہم مر ہی نہ جائیں تو کانوں کے اندر انگلیاں گس لیتے ہیں انگلیاں داخل کر لیتے ہیں واللہ تم بالکافرین اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے مطلب کہ جب اہل ایمان پر مشقت مصیبت آتی ہے تو یہ ان کو موت نظر آنے لگ جاتی ہے اللہ تعالی فرماتا نظر ہی من الموت اللہ تعالیٰ کے جب ایسے احکامات ہوتے ہیں جن میں کوئی مشقت ہو پریشانی ہو جیسے جہاد کے احکام ہیں تو پھر ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں آنکھیں الٹی ہو جاتی ہیں تدور آڑ اور آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے ابھی اس پر موت کی گشی تاری ہونے لگی یہ منافع کی حالت اور صفت ہوتی ہے تو یہ یعنی اس کڑک دار احکام یعنی جہاد کے جو احکامات ہیں ان سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں نہ ہم سنیں گے نہ یہ کام کرنا پڑے گا انہیں ڈر ہے کہ جی ہاتھ میں گیا تو مارے جائیں گے قتل ہو جائیں گے ایمان پختہ نہیں دل میں یقین کامل نہیں جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے اگر یقین کامل ہو ایمان پختہ ہو تو مومن آدمی تو میدان جہاد میں جانے کی خواہش کرتا ہے اللہ رب العالم سے ملاقات کرنے کی اور شہادت پانے کی تمنا رہتا ہے تو ان کے چونکہ ایمان کے اندر کمی اور کمزوری ہوتی ہے کوتا ہوتی ہے تو یہ پھر پیچھے پیچھے ہٹتے ہیں یقاب البر کو یکتا کو اب فارم علامہ شوقی ہی و ادا ادن قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جب وہ ان کے لیے چمکتی ہے روشنی کرتی ہے تو یہ اس میں چلنے لگتے ہیں اور جب وہ ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی ایمان کا نور اور ایمان کے نتیجے میں مسلمانوں کو ملنے والی فتوحات غنائم کے اموال اموالے ہے چونکہ ظاہر انہوں نے اسلام کیا ہوتا ہے تو اسلام ظاہر کرنے کی وجہ سے ان کو سب چیزوں میں حصہ ملتا ہے زنیمتوں میں ہے میں مسلمانوں کو جو نعمت جو آسائش ملے وہ ان کو بھی ملتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا سا نے دنیا میں معاملہ ظاہر پر رکھا ہوا ہے جو ظاہر کرے گا اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا تو اسلام کی جو چکا چوند ہے وہ ان کی نگاہوں کو ان کی بسارت کو قریب ہے کہ اچک لے جائے بڑے خوش ہوتے ہیں جب اسلام کا سنہری دور آتا ہے مسلمانوں کا غلبہ ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ویزا اضلم اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے کوئی پریشانی ادمائش ہوتی ہے تو پھر پیچھے کھڑے ہو جاتے آگے نہیں بڑھتے آگے بڑھ کے خطرات خدشات کا مقابلہ نہیں کرتے بلکہ عورتوں کی طرح پیچھے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ابو بھی محل حوالی یہ اسی بات پہ رانی ہیں کہ پیچھے گھروں میں بیٹھے رہنے والی عورتوں کی طرح پیچھے بیٹھے رہیں غذا میں جہاد پہ نہ جائیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر غذب تبوک کے موقع پہ جو منافق پیچھے رہ گئے تھے فرمایا کہ اگر سفر قریب کا ہوتا مشقت تھوڑی ہوتی تو لطبا کا یہ آپ کے ساتھ چلتے ولاقرا لیکن یہ جو دور کا مشقت والا سفر تھا اس وجہ سے یہ پھر ساتھ نہیں گئے کہتے اتنی مصیبت کون کرے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ادھر بہانے اور ہیلے تراش کرنے لگے اپنے آپ کو بری کروانے کے لیے تو یہ ان کی حالت ہے علما ابا الحم و شوقی ہی جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلتے ہیں وہ ادا اضلاع علیہ کا مب اندھیرا ان پر چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں رک جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی بسارت کو لے جائے ان کے کانوں کی قوت ان کی آنکھوں کی قوت قوت سماعت اور قوت بسارت یہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے ان اللہ اللہ شعیل قدیر یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے قدیر یہ مبالغے کا سیزا ہے بہت زیادہ قدرت رکھنے والا عام طور پہ قدیر کا معنی کر دیتے ہیں اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ اللہ تیم قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو قادر بھی عربی زبان کا لفظ ہے قادر کا معنی قدرت رکھنے والا اور قدیر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا خوب قدرت رکھنے والا یہ فرق ہے معنی میں اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے ہمارا لیا